بند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 السلام علیکم خلصتا. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ کی آواز تھوڑی کلیئر نہیں ہے آپ اچھا. کی آواز واضح نہیں ہے ہیلو ایک کالر اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام, السلام, السلام جی کہیے نہیں سے ایک بات کرنی تھی ہیلو جی جی کیجیے بات جی سمجھ نہیں آ رہی میرے پہلے سے کال لگا رہی تھی تو ابھی میری کال لگی کا شکر ہے چلے آپ کہتا ہوں میں بھائی آپ کو کی ابھی مبارک ہو جی جی کہیے کیا کہیے گا بھائی ہم جان کا مہینہ ہم سے آتے ہی جا رہا ہے جیسے جسم سے جان نکلی جا رہی ہے نا بالکل ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے اگر ہم لوگوں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کیے کہ کیسی نعمت ہم چھ جا رہی جا رہی ہے پتہ نہیں زندگی میں ہم لوگوں کو یہ نعمت عطا ہو نہ ہو یہ تو خدا کو ہی پتہ ہے ہم لوگوں کو تو پتا نہیں ہے نا یقین تو میرا یہی سوال ہے مفتی صاحب سے ہیلو جی جی کیجیے صاحب سوال ہے ایک دن مفتی صاحب نے ایک دن یہ کہا تھا کہ جو ہم لوگ بتا سکتے ہیں نا تو اس کی ادائیگی کی نا ہم کچھ اور طریقے سے کرتے ہیں اور مفتی صاحب نے ہم لوگوں کو کسی اور طریقے سے بتایا تھا بچ میں نے یہی سوچنا تھا کہ یہ سمجھو جو ادائیگی ہے اس کا اچھے طریقے سے ہم لوگوں کو بتا دیں اس دو میں بہت ٹینشن میں ہوں کون سی نماز کی بات کر رہی ہیں آپ نہیں یہ جو فرائز نا سننا دوقید اچھا اس کا میں نے پوچھنا تھا میری طرف کے ساتھ بہت سلام وعلیکم السلام سب سوالات اکٹھے ہو گئے ہیں بہن نے کہا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں کی ہے تو کہتی ہیں کہ کسی نے نبی کری کریم کا چہرہ تو دیکھا نہیں تو کیسے پتا چلے تصدیق کیسے ہوگی میں نے دیکھا ہے کیا نہیں تو پہلے تو یہ کہ یہ ان کا اپنا خیال ہے کہ چہرہ مبارکہ کسی نے بھی نہیں دیکھا صاحب کرام تو بارہا زیارت کرتے ہی تھے اور خواب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور بالکل واضح طور پر نمایاں نظر آتا ہے ان کے لیے بہرحال ثبوت کے لیے یہ حدیث پاک کافی ہے بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا یعنی مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل میں متشقل نہیں ہو سکتا سرکار کو روپ اختیار نہیں کر سکتا جہاں اگر آپ نے نبی کریم اس فورس کے تین ذریعے ہوتے ہیں ایک ہی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہیں کہ میں تمہارا نبی ہوں یا کوئی قریب کھڑا ہوا شخص یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا <سؤال> <سؤال> دل میں الہام ہو جاتا ہے کہ یہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر ان تین ذرائع سے ان بہن کو لئے اطلاع لا ملی ہے ثبوت ملا ہے رکھیں کہ جس چہرے کو دیکھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہران ہی ہے اچھا بزرگ کہتے ہیں کہ بیان کا خواب حضور حضور کو دیکھے اور یہ کرم نوازی ہو جائے یہ اصل میں جو اصحاب کشف ہوتے ہیں ان کا یہ فرمان ہے کہ بہتر نہیں ہے کہ اچھے خواب کسی کو سنائے جائیں کیونکہ بعض افات اس پر نظر لگ جاتی ہے اور بعض باغ ایسا ہوتا ہے کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ایک راز ہوتا ہے ایک انعام ہوتا ہے اور اگر آپ اس راز کو ظاہر کر دیں تو پھر یہ سلسلہ رک جاتا ہے کیونکہ آپ اس راز کی حفاظت کے اہل ثابت نہیں ہوئے اس لیے بہتر یہ ہے کہ بلا ضرورت اس قسم کے خواب بیان نہ کیے جائیں تعبیر کا حصول مقصود ہو تو ٹھیک ہے ویسے بیان کرنا کی ضرورت ہے کہ سے پوچھ لیا جائے جہاں ہاں وہ بھی مطلب تعبیر کی کوئی ضرورت ہو تو ورنہ نبی کریم کو جب بھی دیکھا اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے کوئی اعتراض پیدا ہو تو تعویر کی ضرورت نہیں ہے اس کا کہا اعتراض, کا کہا اعتراض کا کہا اعتراض کا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ تم شراب پیو ماد اللہ تو اس نے آ کے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا تو آپ نے شراب فرمایا کہ تم نے غلط سنا ہے نبی ही کریم, ही کریم کچھ اور کہہ رہے ہوں گے تم نے غلط سنا ہے ایسے ایک شخص حضرت باجد بستانی رحمۃ اللہ کے پاس آیا کہ میں نے نبی کریم کو ماد اللہ کسی ایسی شکل میں دیکھا جو مناسب نہیں ہے تو فرمائے تمہارے برد باطنی کی علامت ہے اور نبی کریم کو ایسا تم نے جو دیکھا تمہارے اپنا باطن خراب ہے تو اس لیے مطلب اگر اس قسم کی کوئی صورت حال ہو تو تعبیر معلوم کرنے میں حرج بھی نہیں ہے صحیح ورنہ نہیں معلوم کرنا چاہیے دوسرا یہ امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تفصیلی بھائی نے کلام کیا تو بہرحال پہلی بات تو یہ کہ چینلز پر کسی بھی شخصیت کے بارے میں ایسے تاثرات کا اظہار کرنا کہ جس کی بنا پر اس شخصیت سے جذباتی وابستگی رکھنے والوں کو دل, آ... کی دل ازاری ہو انہیں تکلیف پہنچی مناسب نہیں ہے ٹھیک ایسے الفاظ نہیں کرنا چاہیے دوسرا یہ کہ وہ کافروں نے جو روایات کا تذکرہ فرمایا میں ان سب کے جواب میں اعلی حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ اللہ عنہ کی یہ تحقیق عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن اتھینٹک کتاب ہے مستند ہے اس میں کوئی شکی گنجائش نہیں سے قریبہ میں تفصیلی طور پر تحقیق ہوئی ہے اف... اسماء الرجال کا فن قائم کرنے کے بعد ایک ایک حدیث سے گرا ہو چکی ہے تو ان دو کی تو شرعی حیثیت بالکل واضح ہے جس کے بعد جتنے بھی خ... جتنے واقعات ہوئے ہوں گے یا اپ... आ... اور یہ نظام صرف منصوب مانے جائیں گے ان سب کو ہم پیش کریں گے قرآن و حدیث پر ٹھیک ہے اگر قرآن و حدیث کے موافق مضامین ہوں تو ہم قبول کریں گے اگر نہ موافق ہیں نہ مخالف ہیں تو اپنے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور باقاعدہ حجت کی حیثیت رکھتے ہیں اور اگر ایسے ہیں کہ کوئی بھی قول فیل بزرگ کا قرآن و حدیث کے خلاف نظر آئے گا हुँ. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بزرگ نے ایسا کیا بلکہ ہم یہ کہیں گے ان کی طرف غلط منسوب کر دیا گیا ठीक. تو یہ میرے خیال میں ایک معقول جواب ہے جس کی روشنی میں بہت سی ایسی روایات جو بدرگوں کی طرف منسوب کی جاتی ہیں آپ ان, ان کا آسانی سے انالائز کر سکتے ہیں تجزیہ کر سکتے ہیں ان کے صحیح غلط ہونے کو بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں صحیح. بہن نے کہا کہ سنت پہ موقعہ غیر موقعہ کی ادائیگی کا طریقہ اس میں دو لحاظ سے فرق ہوتا ہے سنت مقدہ میں صرف پہلی رکعت میں سنا ہوگی جبکہ غیر مؤقدہ میں پہلی اور تیسری رکعت دونوں میں سنا ہوگی صحیح سنت مقدہ میں دو رکعت کے بعد جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں اس کے بعد درشی وغیرہ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے جی اگر غلطی پڑھ بھی دیا تو شردت صاحب ہے جبکہ سنت غیر موقعہ میں اتحیات کے بعد درشی پڑھنا بھی سنت ہے صحیح ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام بھجن کیا حال ہے الحمد کون صاحب اور کہاں سے بجن محمد نبی مصطفیٰ سے بات کر رہا ہوں جی نویز صاحب فرمائیے بھجن میرا سوال یہ تھا مفتی صاحب سے کہ نبی قریم صاحب سے مبارکہ ماشاء دیکھنے میں کیسی تھی اور ویشو سین آپ کی فرمائش کروں گا میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں ان سے میں معذرت چاہوں گا ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے آپ اگر رک سکیں انتظار کر سکیں تو آپ کی بات ہوگی مختصر سے وقفے کے بعد سوچتے ہیں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسیم سابری کے ساتھ اور آج اس رمضان مضان اور مبارک کا یہ آخری پروگرام سحری ٹائم کا پیش کیا جا رہا ہے کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میں نادیہ بات کر رہی ہوں اور جی فرمائیے کیا ہم آپ کے ہیں اللہ کا کرم تقریباً میں تین سال سے کال ملا رہی تھی اور میری آج کال ملی آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں بہن تھینک یو ویری مچ میں نے اویز نہیں سے بات کرنی تھی اور مفتی انکل کو میں نے سلام کہنا تھا اچھا وعلیکم السلام میں یہ سمجھتی کہ اگر بہت سارے لوگ اگر مفتی انکل جیسے ہو جائے گی تو یہ ملک بہت سا اڑ جائے گا اچھا اچھا مجھے اویز بھی سے بات کروا دیں جی بالکل کیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے اویز بھائی آپ کے میں ٹھیک ہوں اور آپ کی بات سن کر میں چاہوں گا کہ آپ کو کچھ آپ نے مجھے کہا اویش بھائی اور مفتی صاحب کو آپ نے کہا مفتی انکل تو آپ کو بتا دوں کہ ہم دونوں عمر میں دونوں سیم ہیں تو آپ ان کو ہمارے بزرگ اتنے بڑے نہیں ہوئے ہیں کہ ان کو آپ ان مرتبے میں ہم سے بہت بڑے ہیں یقیناً نہیں نہیں بوری نہیں لگی میں نے ایسے ہی آپ کو کہہ دیا کسی کو برا نہ لگا ویسے میں نے آپ کو ایک بات بتانی تھی میں کی اتنی بڑی فین اتنی بڑی فینوں کہ میں بہت عرصے سے صرف گانے سنا کرتی تھی بٹ ایک دو ساتھ میں نا میں صرف آپ کی نعتیں سنتی ہوں اور رو سنتی ہوں اور جس دن میں نا سننا تو میرے دن میں پریشانی سی رہتی کہ میں نے چوری سنی اچھا آپ اتنی بڑی فین ہوں کہ میرے گھر میں مسلسل دو گھنٹہ کی نعتیں ہی لگی رہتی ہیں ذوق و شوق میں اور ترقی ایک کالر اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام تسلیم بھجن کیا اللہ بہت گریسفل بہت اللہ بہت شکریہ احمد صاحب بھی ماشاء اللہ ان کو میری علیکم سوال تھا نبی قیم صاحب کی تعلیم ابار سے محمد نبید مصطفیٰ فرمائیے اور بھجن میں ویس سے بات کرنا چاہ رہا ہوں بالکل کیجیے کیا حالیے الحمد للہ اللہ کا بڑا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے آدمی نشیق کی اپنے ان قریب جناک اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی قبولیت فرمائے اللہ عام بجن آپ سے نعت کی فرمائش تھی ابھی خدا کا نظارہ کروں انشاءاللہ پوری کوشش کروں بہت شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کا اللہ حافظ مفتی صاحب میں بات کر رہا تھا حدیث جبریل کے حوالے سے بدبخت ہے وہ شخص جو ہاں ہلاکت کے الفاظ بھی ہیں ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی کی مغفرت نہ ہو اس میں کئی باتیں قابل توجہ ہیں پہلی بات تو وہی جو میں نے ابھی عرض کی تھی کہ قرآن عظیم میں کئی جگہ یہ مضامین موجود ہیں کہ فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے اللہ تعالی جس عمر کا حکم دیتا ہے وہی کام وہ کرتے ہیں تو جبریل امین کی یہ دعا گویا کہ اللہ کے حکم سے تھی دوسری بات یہ کہ وہ جبریل امین کہ جب سفر مہراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتہا کے مقام پر پہنچے تو آپ نے جبریل امین سے دریاف فرمایا کہ جبریل اگر کوئی تمہاری خواہش ہو تو بتاؤ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا اس وقت وہ جبریل امین اس کے کا اظہار کرتے ہیں کہ یاسلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سلسلے میں میری سفارش کر دیجئے گا کہ جب برود قیامت آپ کی امت پل فراط کے سامنے پہنچے تو میں پلسرات پر اپنا پر بچھا دوں اور آپ کی امت اس پر سے گزرتی ہوئی چلیے تو وہ جبری امین جو اس امت سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ خود اپنے ان جذبات کا وہ اظہار فرما رہے تو ہیں کیسے ہیں؟ دعا وہ, وہ کر رہے آج کر آج تو دی م. ہے اللہ کے حکم سے صحیح. ابھی تقابل توجہ بات یہی ہے پھر حضرت جبیر امین کا آپ مرتبہ دیکھیے کہ تمام فرشتوں کے سردار हم. اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ دیکھیے کہ آپ نے بلا فخر ارشاد فرمایا हم. کہ انا الاولین والآخرین میں آ. پہلوں کا بھی سردار ہوں میں بعد میں آنے والوں کا بھی سردار ہوں हم. تو جبری, تمام فرشتوں کا سردار دعا کرے اور تمام رسولوں کے بھی سردار اس پر آمین فرما دیں تو اس دعا کی مقبولیت میں تو گشوبہ رہی نہیں سکتا اب قابل توجہ بات یہ ہے دوسرا امر یہ ہے کہ کس کی مففرت نہیں ہوگی ہلاک جائے وہ شخص کی جس کی مقفرت نہ ہو हुم تو हुم یہ اس میں ہم کوئی ہنڈریڈ پرسینٹ بات تو نہیں کہہ سکتے لیکن غالب گوبان یہی ہے کہ جس نے رمضان کی اس انداز سے قدر نہیں کی جس انداز سے شرع تقاضا تھا تو وہ اس واحد کا شکار ہو سکتا اللہ ہے اللہ مثلا کسی نے نماز قضا کی گناہ کیے اس نے ماد اللہ روزوں کو جیسے آپ نے فرمایا اس نے بوجھ سمجھ کر ان پر کوئی بہت بڑا اعتراض کیا تو اس قسم کے جو افراد ہیں ہماری یہ باتیں کرنے کا مقصود بھی یہ ہے کہ خدا نخواستہ ب تقاضۂ بشریت اگر ہماری زبان سے کوئی قلیمہ اس قسم کا نازربند نکل گیا ہو تو ابھی بھی رمضان کی برکات موجود ہیں اور توبہ کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں اس سے پہلے پہلے کے فرشتہ ہمارے دروازے زندگی پہ دستک دے ہمیں توبہ کا دامن فوراً تھامنا چاہیے کہ وہ بھی روایت بیان کر دیجئے کہ میں نے آپ کو جب شروع میں کہا تھا کہ کتنی ہمارے لیے مبارک رات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے روزہ بڑھ گیا یہ رمضان کی راتیں ہوتی ہیں اور لوگوں کی مفرت ہوتی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر افطار کے وقت کم و بیش چھ لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا اللہ. ہے اور جب جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی اور جب اس کی آخری رات آتی ہے تو جتنا پورے مہینے میں لوگوں کو جہنم سے آزادی ملی ان کے مجموعے کے برابر اللہ تعالیٰ آزادی تو یہ اللہ کی رحمت کی قربان جائیے کہ اگر کل وہ آخری رات ہوتی تو چھ لاکھ لوگوں کا سلسلہ تو رک گیا تھا یعنی پورا ہو جاتا ایک مزید ملنے کا مطلب یہ ہے کہ مزید وہ چھ لاکھ جن پہ جہنم واجب ہو چکی تھی اللہ نے ان کو مزید آزاد فرمایا ہوگا بہت قابل میں توجہ بات ہے جب ہم چھ لاکھ یہ بڑھیں گے اور پھر مجموعہ بڑھے گا اور مجموعہ اضافہ ہوگا بالکل ہم تو یہ امید میں اپنا وسیم بھائی کی ہو سکتا ہے کہ ان لاکھ لاکھ میں ہم نو اللہ, اللہ رب العزت ہمیں ایسا خوش بخش بنا آمی دے آمی ایسا خوش نصیب ہم ہمیں بھی ایسا خوش نصیبوں میں شمار کرتے ہیں ناظرین مجھے کہا گیا ہے ایک پہلے ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہیلو السلام علیکم السلام جی اللہ کا کرم کون سا اور میں توفیق بھاوانی ساؤتھ افریقہ والا بات کر رہا ہوں صاحب کیا آج آپ کے ہاں روزہ ہے عید ہے <laughs> کیا ہے نہیں میں دو دن پہلے ہی آیا ہوں اچھا اچھا اور وہاں پہ جو ہے عید ہے اچھا ٹھیک ہے نا تو وہ اپنا کیا کہتے ہیں ماشاء اللہ سترہ سال کے بعد میں عید کر رہا ہوں یہاں پر ارے ماشاء اللہ اور چار سال سے میں آپ کو ٹرائی کر رہا تھا ہمارے جونیسبرگ والے پٹوریا والے لوڈیم والے ماشاء اللہ والے اور بہت ماشاء آپ کا پروگرام اللہ تعالیٰ پرکت دے ہماری دعائیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اور ترقی دے اس پروگرام کو رہا ہے اس چینل پر پوری دنیا میں ماشاء اللہ ساؤتھ جو ریپرزینٹ کرتا ہے میں تقریبا لوگ جو ہیں ان کے گھر پہ ڈیکیوٹی بھی لگے ہوئے ہیں ماشاء اور میرے ماشاءاللہ لوکل جو ہے جو انگلش بات اسپیکنگ ہے وہ بھی ماشاءاللہ اردو سمجھتے ہیں اور وہ کوشچن بھی وہ سمجھتے ہیں لیکن ڈائل کرنے سے نہیں ہو سکتا ان کا اچھا اچھا یوفیک صاحب بوانی صاحب کچھ تھوڑا سا انتظار کیجیے گا ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد دوڑتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے پروگرام دیکھ رہے ہیں ٹائم تسیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ السلام علیکم جی جی میں نجیب محمد نجیب بول رہا ہوں دہلی سے جی رجیب صاحب جی میرا سوال یہ تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے جی جی تو اس جگہ پر جہاں وہ زیارت ہوئی ہے اس جگہ کا کوئی کوئی خاص میسج ہوتا ہے یا اس جگہ کو کوئی متبر ہوتی ہے اس کے لیے یا اگر کوئی اس میں کچھ ذرا تفصیل سے بتائیں گے تو بہتر ہو ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ کال کرنے کا لافذ رات شامل کرتے ہیں پروگرام میں الحاج محمد اویس رضا قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور یہ شرف اور یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں بسم اللہ ایک بہن نے پروفیسر اقبال عظیم کی نعت کے لیے کہا تھا اس نعت کے چند شاہر بسم اللہ میں میرے آپ میں نظر کیا دوں سوال اللہ میں تو خود, خود ہوں د میں آنکھیں دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے برتا دنوں میں آنکھیں بچھا دوں اور آنے والی ہے ان کی صبح اندھیرا بہت, ہے, پل اپنی پل پل جنا جنا بہت اندھیرا ہے اپنی پل پہ پیشن میں جنانوں میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے اپنی پہ کو پے پیشن میں نگاہی پہ مدینہ سکھا دوں دیکھنے کا سلیقہ میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں دیکھنے کا سلیقہ مرحم کے لکھے ہوئے دو شیر مجھے یاد آ گئے اسی بہر ردیف میں بہت پیارے شیر کہ میری کا بشا یہی ہے اور دل کا بھی یہی ہے جاک ان کی نی کو سن ایک دل کی خدمت میں جاکے ان کی ناتے انہیں کو دوں دو ہسر میں لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے داخو میں اپنی صدا دوں یا لپٹ جا کد مو گو میں اپنی سدا دوں میں تو خود ان کے کا گدا ہوں شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون तौफिक तौफिक جی जी जी صاحب کہاں بھائی توفیق محمد توفیق بات کر رہا ہوں جی فرمائیے جی جی ماشاءاللہ میں پہلے میری دعائیں سب آپ لوگوں کے ساتھ ہیں بہت شکریہ اور مفتی صاحب سے مجھے ماشاء اللہ بہت مفتی محمد اکمل صاحب کو بہت بہت میری مبارکباد مہینے کی اور بہت ہماری دعائیں ان کے لیے بہت شکریہ بہت شکریہ جی جی. مجھے ایک دو سوال جو لاسٹ ٹاپک چل رہا تھا دو دن پہلے خیرات کے اوپر ان سے دو سوال بہت مختصر مجھے ان سے باتیں جواب چاہیے جی, جی اور اس کے بعد اویش بھائی سے بات کرنی تھی جی سوال کیجئے سوال میرا ہے مفتی صاحب کو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوال تھا کہ ایک ہمارے پاس جو ہے لوگ آتے ہیں نان مسلم چیریٹی کے لیے हुँ. جی اور ڈونیشن مانگتے ہیں ہم ان کو ڈونیشن بھی دیتے ہیں اچھا اس ڈونیشن کا ہمیں کیا ثواب ملے گا ٹھیک ہے بالکل آپ کو ایک اور کوشچن ہے کہ بیسٹ جو ہے وہ اچھا صدقہ کیا ہے اللہ کے نزدیک بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے دائن وسیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں آنر کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم ہم لوگوں کے لیے السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں بلوچستان سے کر رہا ہوں جی فرمائیے احمد فرمائیے ارجیک ہم لوگوں کا دعا ہے آپ لوگ ایسا آمین اور دعا کرو ہم لوگوں کے لیے کیا ہم لوگوں کو بھی سیدھا آمین آمین جائے اجمل آم بھائی سب کو سلام السلام و رحمتہ اللہ خدا حافظ مطلب بہت شکریہ اللہ حافظ, حافظ. مفتی صاحب ایک آفیئر بھی کوشچن آیا کہ اگر جمعہ کی نماز جو ہے وہ آ, کسی کی رہ جاتی ہے چھڑ جاتی ہے کسی بھی طرح سے تو وہ کیا پھر جو زہر ادا کرے گا تو زہر ادا کرنے میں مطلب زہر کی نیت کر کے پڑھے گا اور زہر پڑھے گا کیا کرے گا جہاں اگر کسی کا جمعہ نکل جائے <تصفيق> تو پھر تو اس کے قائم مقام زہر ہے ٹھیک ہے تو تمام رکعتوں میں ظہر کی ہی نیت ہوگی اور ظہر کے چار فرض ایسے ادا کیے جائیں گے یعنی اگر کوئی جمعہ ادا کر رہا ہے تو اس میں جتنی بھی رکعتیں ہیں چاہے سنت ہیں فرض ہیں نفل ہیں سب میں جمعے کی نیت ہوگی اب ظہر کی نیت نہیں کریں گے ٹھیک ہے بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں اس لیے میں نے اس کی مزید وضاحت کر دی کہ وہ جمعے کے جب دو فرض ادا کرتے ہیں تو نیت کرتے ہیں کہ دو رکعت نماز فرض جمعے کی ٹھیک ہے اور پہلے کی اور جو بعد کی سنت ادا کرتے ہیں ان سب میں ظہر کی نیت کر لیتے ہیں یہ زہر نہیں ہے جس پر جمعہ فرض ہے اس پر تو زہر فرض ہے ہی نہیں تو لہذا تمام رکعتوں میں جمعے کی ہی نیت کرنی ہوگی صحیح اور اسی طرح جب زہر پڑے گا تو بھی جمعے کی ہی نیت کرے گا نہیں جو زہر پڑے گا وہ تو زہر کی نیت کرے گا جمعے کے دن اگر ہاں جس کا جمعہ کے دن جمعہ نکل گیا تو اب اس کے لئے زہر ہے اب جمعہ ہے ہی نہیں اصل میں بس جو جمعے کی نماز ادا کر رہا ہے نا جمعے کی نماز تو تمام رقطوں میں جمعے کی نیت کرنی ہوگی ٹھیک ہے اور جو زہر کی ادا کر رہا ہے اس کی تمام رقطوں میں زہر کی کرنی ہوگی چاہے جمعے کا دن کا اعتبار نہیں ہے جس نماز کو وہ ادا کر رہا ہے جمعے کو ادا کر رہا ہے تو جمعے کی نیت زہر کو ادا کر رہا ہے تو زہر کی نیت اچھا اور پھر ایک اور کوشچن یہ بار بار کوشچن آیا ہے کہ یہ جو ہیئر ڈریسر ہیں نائی کی جو دکان ہوتی ہے سیلون یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے بارہ کوشچن یہ آیا ہے دیکھیں اس میں تو ہم نے بارہا جواب بھی بارہا ہی دیا ہے کہ جس چیز کو شریعت نے ناجائز و ممنوع قرار دیا ہے وہ کام کرنا بھی ناجائز و ممنوع اور اس کی روزی بھی قصبے خبیص کہلاتی ہے ہم نے لینا منع ہے اور جو کام فی نفسی ہی جائز ہے یعنی حرام کے درجے تک نہ پہنچا ہو اگرچہ مقروع تنزی کے درجے تک ہو جیسے جی. کہ انگلش اسٹائل کے بال کاٹنا جی. اس کو فقار نے مقروع تنظی قرار دیا ہے جی. مقروع تنظیح اس فریل کو کہتے ہیں جس کا ارتقاب گناہ تو نہیں ہوتا لیکن شریعت نے پسند نہیں کیا تو یعنی ممنوعہ چیزوں کے علاوہ جتنا بھی فیل کرے گا آدمی اس کی روزی بالکل حلال اور وہ فیل کرنا بھی اس کا ہم جائز کہیں گے تو جو حرام فیل ہے اس کی روزی حرام جو جائز فیل ہے اس کی جائز لہٰذا مطلقن یہ نہیں کہہ سکتے کہ نائی کا پیشہ ہی مطلقن حرام ہے ایسا نہیں اچھا میں ایک چیز یہ دیکھتا ہوں جب مسائل کا حل بیان ہوتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں تو مسائل سے مسائل نکلا کرتے ہیں اور جتنی تواتر سے اگر کوئی زیادہ کوشچن آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تفصیل طلب اس پر بحث کر لی جائے گفتگو کر لی جائے اس حوالے سے اگر جس طرح اس کام میں جتنی بھی یعنی مقروح تحریمی کی حد تک اگر کوئی کام ہے یا حرام تک کے اگر کوئی کام ہے اگر اس کے لیے کوئی وہ ایک غیر مسلم لڑکا رکھ لیتا ہے یا کوئی غیر مسلم کو رکھ کر اس, اس کو دیتا ہے مطلب اس کا کام اوور آل ایک ڈسٹرب نہ ہو متاثر نہ ہو ورنہ یہ کام تأثر ہو جائے گا کہ فلاں جگہ پر یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا اس صورت میں ٹھیک رہے گا دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ کسی کو نوکر رکھ رہا ہے تو اتنے سے بات ہے کام بھی یہی سے پورت کر رہا ہے ٹھیک ہے اس اعتبار سے تو قابل گرفت ہوگا کہ ممنوعہ کام کے لیے ممنوعہ چیز کے لیے اگر کافی کو بھی نوکر رکھا تو بہرحال ممنوع تو ہے ٹھیک ہے ورنہ تو اس کے لیے تو اسے سے نائی کا پیشہ ہے کیوں خدا نہ خاص مسلمان شراب بیچنا چاہے کرسچن کو رکھ لے کہ آپ شراب بیچتے رہنا چیزیں خود بیچے جی تو یہ اس کی یہ علت نہیں ہوتی ہے لہذا مطلب جو ممنوع ہے اس کو ممنوع رکھا جائے گا اور اس میں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس میں زیادہ زیادہ درجہ مکرو تحریمی کا ہے حرام و درجہ ہے ہی نہیں کیونکہ یہاں پر جو بھی چیز منع کی گئی ہے وہ قیاساً منع کی گئی ہے اس پر سراہتن کوئی وعید یا اس وارد نہیں ہوئی اور میں وضاحت عرض کر دوں کہ داڑھی کرنا یا خشکشی کرنا یہ بس قصبے خبر میں آئے گا باقی میرے نالج میں کوئی ایسی چیز نہیں آتی کہ جس کو میں کہوں کہ وہ مقرو تحریمی کے درجے تک ایک کالر اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام میں حسنات احمد حسن بول رہا ہوں جی اٹلی سے اٹلی سے ہاں جی جی اچھا حسنات صاحب یہ بتائیے وہاں آج عید ہے جی یہاں پہ عید ہو چکی ہے آج Achha. اور سنا ہے کہ شاید انگلینڈ میں کل ہو رہی ہے یورپ میں کل ہو رہی ہے आ, باقی یورپ میں نہیں یورپ کے بیشتر حصوں میں آج پڑی جا چکی ہے عید اچھا اچھا ٹھیک صحیح اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کے توسط سے ایک تو کیوں ٹی ماشاء اللہ یہاں کے है. علاقوں میں بہت زیادہ معروف ہے کیونکہ یہاں ہمارے علما کی پہنچ بہت ہی کم ہے اور وہ اتنا زیادہ نہیں ان علاقوں تک پہنچ پاتے achha. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس انگلینڈ تک ہی محدود رہنا چاہیے ہمارے حالانکہ پاکستانی بھائی کافی یورپ کے دور دراز علاقوں میں بھی رہتے ہیں جی بہت بڑی ہیں ان کی طرف بھی توجہ دی جانی چاہیے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا آسرا ہے تو اس لیے میں اس آسرے ایک حوالہ لیتے ہوئے آپ سے دو کوشچن کروں گا جی جی. جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اچھا پہلا کوشچن یہ ہے کہ یہاں اٹلی میں خاص طور پر اٹالین جو لوگ ہیں یہ بچے سے لے کے بوڑھے تک हुँ. اور وہ ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی سننا پڑتا ہے کیونکہ ان کو فیس کرتے ہیں हुँ. تو میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے بچے سے لے کر بوڑھے تک آپ کا سوال کلیئر نہیں ہے کیا جی بچے سے لے کر بوڑھے تک عورت ہو جوان ہو مرد ہو بچہ ہو بوڑھا ہو سب لوگ خوشی ہو یا غمی ہم تو یہ خدا کو گالی دیتے ہیں اچھا اور ایسی گالی دیتے ہیں کہ جو ناقابل بیان ہے اچھا خوشی میں بھی ہاں جی خوشی میں بھی اور غمی میں بھی دکھ میں بھی, سکھ میں بھی ہر لمحے وہ گالی نکالتے ہیں خدا کو اچھا ہاں اور دوسری بات جو میں منشن کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم جو چیزیں یہ کھانے پینے کی سٹورز وغیرہ سے لیتے ہیں ہم ہم تو ان میں ہمارے عام پاکستانی بھائیوں کو مسلمانوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ان کے انگریڈینٹس میں हुँ. کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی نہیں ٹھیک ہے صحیح صحیح دی آپ دی کو اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کالر اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کی کال میں شامل کرتا ہوں ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسیم صاحبی کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں حیدرآباد